فرتا ہو کوئی بھی مذہب ہو دین اے, کے نام سے کوئی بھی عیسائیت ہو اور یہودیت ہو اور وسنیت ہو ہندومت ہو کوئی بھی ہو ان کے, ان کے خیالات کا اس سے الگ ہوتا ہے اور وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہی ہے اسی کو آپ ثابت کریں گے تو یہ گویا اللہ کے حق آپ نے دیا یہ ہے یمنون اب اللہ غیر الحق کی زند یقلون وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہمیں تو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے یہ ایک قوم رہی ہے کہ اپنے کو جبریہ کہتے تھے یعنی یہ کہ ہم تو مجبور محض ہیں کریں کچھ نہ کریں جو لکھ دیا ہے اس نے وہ اسے ہونا ہے جو چاہے گا وہ کرے گا نہیں اگر اس طرح کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی کے حکم کے بعض حکم کی تعمیل کرتے ہو بعض کا کفر کرتے ہو جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فرون وباغ ایک قرون بباغ بعض کا انکار کرتے ہیں اور بعض پر ایمان لاتے ہیں yeah. یہ طریقہ ہو جائے گا اس کا آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا لیکن اور ہم عمل کریں نہ کریں ہمیں جنت میں ابھی لیا ہوگا تو جنت میں جائیں گے جہنم میں جانے کا چاہا ہوگا تو جنت جہنم میں جائے گی یہ بھی اللہ کے ساتھ ظن الجاہلیہ ہو گیا جاہلیت کا خیال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سبب بھی تو رکھا ہے اپنے چاہنے کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ وہ سبب کر رکھا ہے کہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے خود الجنت بما بیمہ کن جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم اللہ کا کام کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ سبب بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شکلے کی سبب کے ہوتے ہوئے اللہ کی مشیت کا بھی ایمان لانا ضروری ہے اور آپ جب یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے رعوب ہے عادل ہے ظالم نہیں ہے تو جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے آپ کو جنت میں داخل کرے گا یہ نہ سوچیں کہ ہمارا یہ عمل ہمارا یہ عمل جنت کے مقابل ہے جنت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابل عمل نہیں ہو سکتا ہے ایک جنت کا ایک انگلی رکھنے کے برابر بھی ہمارے ہمارا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اس کی تفسیر آپ تارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھیں خلا عہدن الجنت کا عمل ہو لئی خلا عہد ان بھی عمل دوسری کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا عمل کے بدلے بدلہ نہ دیکھو دینے والے نے بہت کچھ دیا کام ہم نے تھوڑا کیا اگر بدلہ لینا چاہے اللہ تعالیٰ بدلہ دینا چاہے گا تو جنت کے کسی دور علاقے میں اس کی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا مل کر کے ہو سکتا ہے پوری زندگی کے عمل کا برابر بہت کچھ دینے والا تو یہ ایک سبب بنایا ہے اس کے ساتھ اپنی رحمت اور اپنی مسیحت اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی رکھی اس سے جنت میں جائیں گے اسی وجہ سے علما نے تاکید کی ہے کہ بیما کن با یہ جو ہے مقابلے اور بدلیت کا نہیں ہے کہ اس کے بدلے تمہیں مل رہا ہے نہیں تم کرتے تھے ایک سبب تم نے کیا چھوٹا سبب ہو بڑا سبب ہو دیکھنے والا بہت بڑا ہے بہت بڑی چیز دے گیا یہ ہے اور یہ کہو کہ نہیں اس کے بدلے تمہیں جنت مل رہی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا ٹھیک ولا انت یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے رسول اپنے عمل سے جنت کے میں نہیں جا سکتے کہتے ولا میں بھی نہیں اللہ مدن اللہ ہوگ رحمت سے سوائے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یہی معاملہ آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اس وجہ سے عمل زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے یہ نہ سوچے کہ ہم نے پانچ وقت کی چار چار تین تین نہ آگے پیچھے سنت نہ اور دوسرے کام کیے ہم نے اپنا واجب کر لیا پتا نہیں تم نے یہ کام پوری طرح پر فرض نماز ادا کی پورے طور پر قبول ہوئی نہیں ہوئی اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ نوافل نبی کریم صلی اللہ وسلم نے اور موقع پر اور اسی طرح ذکر از کار نماز کے بعد اور دوسرے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ وسلم نے مشروب کیا کہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہو سب و قارب و وہ پیار رتول کہتے ہیں یعنی جنت کا بدلہ تو نہیں تم پیش کر سکتے یا جنت کا مقابل جنت کو خریدنے کا مطلب مم. یہ نہیں ہوگا کہ اس کا مقابل جو ہے اس کا تم بدل دے دو لیکن ست دو قارب لگے رہو چلے چلو اس کا ترجمہ ہمارے استاد کہتے تھے ہم لوگ پڑھتے تھے ہندوستان میں تو اس کا ترجمہ یہ ستو کا مطلب ہے کہ اچھا کام کرو اور قاربو ایک کے بعد دوسرا کام ایک کے قریب دوسرا کام کرتے رہو اس کا ترجمہ مولانا عبد روحی الرحمانی اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے وہ کرتے تھے لگے رہو چلے چلو لگے رہو چلے چلو یہ نہیں کہ کر کے بیٹھ بھی گئے نہیں ان المبتم خطاء یہیں ایک کر کے چھوڑ دیا آپ نے اس کا مطلب خدا خاصا اس حالت میں اگر موت آ گئی تو خاتمہ بسخر ہوا خاتمہ بالخر نہیں ہوگا بارہ یا کل انل امرہ یہ کہو کہ تمام معاملہ اللہ کی نصیحت یا اللہ کے لیے ہے یہ خونفی ام ما لا مالا الکھا اے پیارے رسول یہ لوگ جو منافق ہیں اور جو رئی بہمیت رددون اپنے شک اور صبح میں ٹامک تویاں مار رہے ہیں یہ لوگ آپ کے سامنے ظاہر تو کچھ کرتے ہیں لیکن ان, ان کے دل میں بہت بری چیزیں چھپی ہوئی ہیں یقون افی امپس مالائی ابدون الک یقون کہتے کیا ہے لوکان اللہ من المر شی الماں کو دل اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا یا ہماری بات سنی جاتی تو لوگ جو قتل کیے گئے وہ قتل نہ ہوتے ہماری بات نہیں مانے گئے جان دے دی قل آپ ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم اپنے گھر میں بھی بیٹھ رہے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو فی بروج مسا ان نلمو طلدی تفیر الامن ہو انقی کم موت جس سے بھاگتے ہو وہ بہرحال تمہیں آ لگے گی آ پکڑے گی دوسری آیت میں فراہم ولو خن فی بروج گج شدہ اور مضبوط سے مضبوط برج اور قصر میں بیٹھ کر کے بھی تم اپنے کو محفوظ کر لو نہیں را سکتے ہو و تم کل لوکن تم بھی وہی ہوتی کم اگر اپنے گھر میں چھپ بیٹھتے لبرز اللہ دینا کتب الم الخط اللہ تعالیٰ ان کے لیے قطر لکھ لی دیا ہوتا اپنی مشیت میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا قطر ہی ہوں گے تو بہرحال ان کو نکلنا تھا کسی وجہ سے کیلا مواجے بولی اب تلی معافی صدوری کم بولیس معافی قلو بھی کم وہ اللہ علات سدور اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے یا تمہارے سینے میں چھپا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے تبھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اس علم کے بدلے اس علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جان کر کے بتایا کہ ان کے دلوں میں کفر ہے اور کفر کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں دوسرا کوئی پار رسول صلی اللہ عم خود علم غیب نہیں جانتے تھے یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ پارے رسول بشر تھے آپ کو وہی کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہوتی تھی صرف وہی چیز جانتے تھے اور اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں جان سکتے تھے اگر یہ یقین رکھتے ہیں ہم کہ یہ رسول علم غیب جانتے تھے وہ منحلوں میں کا علم اللہ قلم ہی جیسے کہا ہے کہ آپ کے علم کا ایک ٹکڑا ہے لاہور اور قلم کا یہ بہت بڑے شرک کی بات ہو جاتی حقیقت میں کار رسول کو اگر معلوم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بتاتا کہ یہ خونفی امفس عما ظاہر خوش کرتے ہیں اور باطن میں بہت کچھ چھپائے ہیں جو آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ ہی جانتا ہے دلوں کی کے بھید کو وقوله اللہ افغان علیہ حمدائے رتسو جو لوگ اللہ کے ساتھ برا خیال رکھتے ہیں برا گمان رکھتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ ان پر پورے دن ضرور لائے گا اللہ کے ساتھ جب ہم حسن ظن رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے دن لائے گا اچھی قسمت پہ رکھے گا اور اچھا بدلہ دے گا لیکن جو لوگ برا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی اسی وجہ سے پیار رسول نے فرمایا ہے کہ موس کے وقت تم کو یہ ہونا چاہیے ہر ایک کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہوا یمن تو وہ ہو سے اللہ سے حسن ظن کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم نے چوری کی ہے تو توبہ بھی کر لیا چوری بھی نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا اور کچھ نہیں کیا زنا نہیں کیا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا گناہ طبیرہ سے اگر بچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دین یشتن القبا جو لوگ چھوٹے گناہ نہ بچ سکیں جس چھوٹے گناہوں سے نہ بچ سکیں اگر بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں زیادہ پریوار المنقیم رحم اللہ قیم فرماتے ہیں پہلی آیت کی تفصیل میں خود سے رہا سبحان امر حس محل وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ حکمان رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تار رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اب تو دین اسلام ڈوب کر ہی رہے گا وہ ان امرو لئے محل غائب ہو جائے گا دین اسلام پر چاروں طرف سے احزاب کا نام ہی رکھا گیا غز و احزاب رض احزاب کی تمام ٹولیاں مل کر کے کا تمام قبیلوں کی اسی طرح منافقین سب مل کر کے چاروں طرف سے انہوں نے مدینے پر حملہ کر دیا تھا کار رسول کے مدینے پر تو وہ سمجھتے تھے اب تو یہ بیس دیے جائیں گے اور دین اسلام مٹ کر رہے گا یہ گمان رکھتے تھے اسی طرح یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے جانا بہلم یقر اللہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کے کرنے کی وجہ سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی غلط گمان ان کا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اسی طرح کہتے تھے کہ اگر تقدیر وغیرہ یا اللہ کی مشیت کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ آدمی کے اپنے عمل سے ہوتا ہے یہ کہتے تھے حضرہ حضن القصو اللہ المنافقن المشرقن اپنی صورت الفت یہ منافقین جو ہے خطر کے موقع پر اس طرح کے برے ارادے رکھتے تھے وہی نماسان تعالیٰ اس کو برا گمان اس وجہ سے کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مناسب یہ گمان نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ رسولنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غالبٌ اللہ غالب اللہ عمری یہ اللہ کے اوساب میں سے ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر لائق گمان ہوا یہ اللہ کے لائق نہیں تھا ان کے لائق یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس طرح غلط کہ غلط گمان رکھ رہے ہیں ہماری حکمت ہی و حمدی واد منظن الباتر الحق جو شخص یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالی کفر کو غالب کر کے اسلام کو مٹا دے گا یہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ بہت بڑی ہمیشہ کے لیے اسلام کو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تو یہ بہت برا گمان ہے اور ان کرائیں یہ کون ہمارا ذرا بے خزا یہ یا یہ کہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ہی کرنے کرتوس کی بنا پر ہوا ہے اللہ کی مشیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی غلط گمان ہے نہیں کر کریں آپ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی چاہت سے جیسا چاہیں گے وہی کریں گے یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کوشش اپنے طرف سے ظاہری بھلائی کے لیے کرتے رہے لیکن جب اللہ تعالی نے وہ ظاہری بھلائی ہمارے لیے نہیں مقدر کی تو اس پر بھی راضی ہو جانا ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے آسا ان تک رہقم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی اچھی چیز کو نہ پسند کرو تمہارے حق میں اللہ تعالی نے اس کو اچھی بنائی ہے اور اس کا الزا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں وہ بری ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہے آسان تک ہے حسین ہوا سان سب حسین ہوا شر تم اور قدر ہوئے حکمت ان بارے والے یہ کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے ہم اس کا شکر اس پر ہر حالت میں نہیں ادا کر سکتے ہاں اگر نعمت مل رہی ہے تب ہم شکر ادا کریں یہ, یہ بھی برا گمان ہے کیونکہ کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے کہ گویا نعمت ملی نہیں الحمد للہ <على كل حال> اللہ کلحال خیر رسول وسلم کہتے <سلام> تھے کہ ہر حال میں اللہ کا حمد ہے پونا الد اللہ آنندہ اور یہ چیز آئین انسان کے یعنی آ... ان طبیعت کو یا انسان کی فطرت کو انسان کے نقش کو اطمینان بخش ہے کیونکہ کی جیسا کسی حالت میں برے سے برے حالت میں ہو یہ سوچ لے کہ ہم سے بھی بہت برے ہیں لوگ یا بری حالت میں لوگ ہیں تو انشاءاللہ اس کے دل کو یہ پونا اطمینان مل جائے گا اس وجہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بلزام نظالی کا لشیتی مجردین کا پروفو اللہ کا یہ چاہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے یہ بہت برا گناہ ہے وہ اکثر اللہ سے اکثر لوگ اس طرح کے غلط گمان کرتے رہتے ہیں ولا یسلم کا اللہ واسما و ہو اس برے گمان سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کے اسما اور اللہ کے سفاط کو پہچان کر کے اس پہ نہیں لاتا ہے۔ اللہ رحیم ہے کریم ہے عادل ہے ظالم نہیں ہے ان سب اوصاف کو دیکھتے ہوئے پہاڑ سے بڑے سے بڑا پہاڑ کسی آدمی کے اوپر ٹوٹ جائے پھر بھی وہ پہاڑ کے نیچے دب کر کے انشاءاللہ خوش رہے گا اللہ کی مرضی کے سامنے یا اللہ کی مرضی کی طلب کے لیے یہ ہونا چاہیے لا الا ارم من عرف اللہ وہ اسما وہ صفا تو وہ منج بحکمت ہی وہ فلیا سے نبی حن سے آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کا, کو ٹٹولے توجہ رکھے گویا یہ دل ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے سلم رتم دستو اس دل کو ٹٹولتا رہے ہر وقت جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حساب اپنا جس ہونے سے پہلے اپنا حساب کر لیا کروں اس روایت کے بارے میں بھی کلام ہے لیکن یہ کہ حقیقت ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے ہر وقت کی ہم نے دن بھر کیا کیا بعض اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ سونے جاتے تھے تو بستر میں اندھیرے میں وہ پہلے پوری ایک گویا ایک ٹیپ اپنے پوری پورے دن کے کام کی اپنے سامنے لے آتے تھے وہ کہتے کہ صبح اٹھے تو کیا کیا نماز چھوٹ گئی تھی اگر فجر کی وقت سے تو کوشش ہونی چاہیے اللہ سے توبہ استفار کر کے نماز کو پڑھ لی قضا کر لی لیکن آئندہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی نیک کام کیا نہیں کیا کسی مریض کی مد... زیارت کی نہیں کی وہ کمی ہوتی تھی تو دوسرے دن اس کو پوری کرتے تھے حساب آدمی جب لیتا رہے گا کیونکہ یہ نفس جو ہے بہرحال دنیا کے جھمیلے میں بہل جاتا ہے بہک جاتا ہے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اس کو رہے پورے طرح فلیات نہیں بے نفسی لڑا سوالا زیادہ ہے کتنا وقت باقی ہے اچھا کوڑا سکتا ہے تو سوال ہے کیا آپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو یا بیٹا اپنی ماں کو زکات دے سکتا ہے باپ اپنی شادی شدہ بیٹی کو قاعدہ ایک عام یہ ہے کہ جس کا خرچہ جس کا نفقہ کسی کے اوپر واجب نہیں ہے اس کو زکات دے سکتا ہے اب شادی کے بعد بیٹی آپ کے خرچے سے نکل گئی اور شوہر کے اوپر اس کا نفقا آ گیا ہے اس حالت میں وہ بیٹی کو دے یا بیٹی کے شوہر کو دے وہ اس پر خرچ کرے جائز ہے, جائز ہے لیکن خدا نہ تھا شوہر کا انتقال ہوا اس کے داماد کا بیٹی پھر گھر پہ ان کے آ گئی تو پھر اب زکوت ان کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اب ان کے نفتے کے اندر آ گئے اسی طرح بھائی اپنی بہن کو اگر باپ ہیں باپ کے اوپر ان کا نفتا ہے بہن کا لیکن اگر باپ نہیں ہے بھائی اس لائق ہے کہ بہن کے اوپر خرچ کرے تو باپ کی طرح اس کے اوپر خرچ کرنا واجب ہو گیا ان کے اوپر ان کو ضائع نہیں چھوڑنا ہے اور اب وہ زکات اس وقت تک نہیں ان کو دے نہیں سکتے جب تک وہ کہیں شادی کر کے محتاج جہاں کو داخا سکتا شادی کر لی انہوں نے وہاں محتاج ہیں تو جس طرح باپ دے سکتا تھا اسی طرح بیٹے بھائی بھی دے سکتا ہے اسی طرح بیٹا اپنی ماں کو زکات نہیں بیٹا اپنی ماں کو بیٹا اپنے باپ کو کسی حالت میں زکات نہیں دے سکتا اگر آدھی روٹی ہے تو اس آدھی میں تھوڑا اپنا لینا ہے دو حصہ باپ کے لیے کرنا ہے یہ ہے ضروری باپ کو ز کا مال نہیں کھلا سکتا ماں کو کیونکہ اس کے اوپر اس کا خرچہ واضح ہو گیا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ کو اگر مال کی ضرورت ہوئی بیٹے کی بیٹے کے پاس مال ہے تو وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کو لے سکتا ہے حدیث شریف میں ایک سامنے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے والد میرا مال لے لیا کرتے ہیں اور اس نے ماں تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے لیکن اس کو بعض لوگ یا بعض باغ و اجداد غلط اس کا استعمال کرتے ہیں ایک بھائی ہے ذرا سی اس کی حالت پتلی ہے ایک بھائی کی روزی اللہ تعالی زیادہ رکھی ہے تو چھین کر کے اس کو زیادہ زیادہ دینا چاہتے ہیں چھوٹے بچے کو یا اور کچھ اس بھائی حالانکہ بہرحال وہ اپنی اپنا کام چلا رہا ہے اپنی روزی کسی نہ کسی طرح کما لیتا ہے باپ کہتے ہیں جب تک نہیں دو گے اس کو تو ہم ناراض رہیں یہ چیز غلط ہو جاتی ہے نہیں اگر مجبور ہے باپ آ, تو باپ کو تو بہرحال بغیر اجازت کے لیے ہی لینا ہے اگر بھائی مجبور ہے خدا نخواستہ کما نہیں سکتا یا کمانے کا کوئی اور اس کے لیے ذریعہ نہیں ہے یا معذور ہے تو اس وقت باپ بیٹے کے مال میں سے لے کر کے اس پر خرچ کر سکتا ہے بشرطح کی بیٹا کا مال اتنا ہو کہ اس کی ضرورت دے ضروری ضروریات سے فاضل مال اس کے پاس ہو جی آج کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں باپ کہتا ہے کہ دو اس کو پلا بیٹی کو اتنا دو پھلا اس کو بھائی ہمارے بچے بھی ہیں سب کچھ ہیں ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں سب کھا پی رہے ہیں الحمدللہ اگر کوئی وقت آ گیا خطانہ خاصہ کسی کو اوپر برا وقت آ گیا اس وقت ان کو مدد کرنا ضروری ہو جائے گا باپ کے حکم کے مطابق بڑا لمبا جناب محترم سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے پر دینا چاہتا ہوں جس میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی مبتلا ہیں گزارش ہے کہ اس مسئلے پر ایک دن مخصوص کر کے درخت ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں ذرہ ذرہ سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں اور مہینوں نہیں بلکہ سالوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے الٹا ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں حد تو یہ ہے کہ ہمارے سلفی بھائی بھی اس میں مبتلا ہیں سلفی بھائی ہو سکتا ہے اور زیادہ ہی ہوں جی آپ انہی کے بیچ میں رہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے باہر جائیں تو اور کچھ پائیں گے بہرحال کوئی پاک نہیں ہے لائی کو فلاز کو ہم کو ہر ایک کر سکتا ہے ایسا اس میں مبتلا ہے ماشاءاللہ اللہ داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھی ہے اور موچوں میں بھی موچوں کو بھی میرے خیال سے روز بلیڈ سے صاف کر بہرحال انہوں نے جہرحانہ حملہ کیا ہے اور اس میں بات بھی ہے اصل میں موچ کو بلیڈ سے صاف کرنے کو بعض علما نے غلط کہا ہے اور یہ چیز صحیح بھی ہے کیونکہ رسول نے خودکو کہا ہے اہلکو نہیں کہا ہے امام مالک نے کہا کہ اگر کوئی موچ کو موڑ رہا ہے تو اس کو سرزنش ہونی چاہیے اس کو مار پڑنی چاہیے یہ کہا ہے حضرت کیونکہ انہوں نے مسئلہ کیا بہرحال تو میرے خیال میں روز بلیڈ سے صاف کرتے ہیں لیکن دلوں میں بم گھر کینا ہے اور ماشاء اللہ و قرآن کے سالوں سے شرکت کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل ابھی تک اسلام کے نور سے کوسوں دور ہے کسی نے خوب کہا ہے مسجد تو بنا لی پل بھر میں حرارت والوں نے اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں مسلمان ہونا سکتے آپ سے قرآن سنت کی روشنی بتائیں کہ مومن دوسرے مومن سے ہیں دن تک ناراض رہ سکتا ہے بہرحال آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے اس پر ہو سکتا ہے کچھ شروع آج کریں اس وقت تک آپ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کوئی شرعی کو جینا ہو تین دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہنا جائز نہیں ہے پہل میں یہ دل ہے پتھر نہیں ہے متاثر ہو سکتا ہے عورت کو اجازت ہے کہ تین دن تک چار مہینے دس دن تک سوگ کرے عام آدمی کو کسی ان کے قریبی رشتے دار یا عزیز کا انتقال ہوگئے تین دن سے زیادہ غم منانے کا حق نہیں ہے عورت ہو یا مرد ہو اسی طرح آدمی کو ایک دوسرے کو چھوڑنا تین دن سے پہلے دن ناراض بھی زیادہ ہے ٹھیک اللہ معاف کر دے گا دوسرے دن معاف تیسرے دن بہرحال اس کو ختم ہو جانا چاہیے وہ خیر محمد لدی ابدوب السلام خیر رسول فرماتے ہیں ان میں سے اچھا ہے دونوں لڑنے والوں میں سے وہی اچھا ہے جو سب سے پہلے جا کر کے ملے لیکن واقعی یہ بات ہے اس میں ہر ایک مبتلا ہو سکتا ہے میں بھی اپنے کو کہہ سکتا ہوں کہ ایسے حالات آئے بال کے ساتھ کہ وہ بغیر کسی سبب کے ناراض ہو جاتے ہیں جا کے گھر پہ ملے ہم اور اہلیہ بھی جا کر کے ملے تو کہتے ہیں غلط ان کی غلطی نہ ہوتی تو کیوں آتے وہ آپ <تصفح> <تصفح> اللہ <تصفح> حالانکہ ہم جانتے ہیں کوئی غلطی نہیں اللہ کے فضل سے ہم نے کہا کوئی غلطی بتاؤ آپ نے آپ کے بچوں نے ایسا کہا یہ چیز آتی دیکھیں کتنی حماقت کی بات ہوتی ہے کہ اڑتی کس نے کہا چا کیا بتائی کہا ہم فساد نہیں کرنا چاہتے تو کہا یہ تو فساد کی بات ہوئی ہمارے اور آپ کے درمیان کہتے ہیں ہم ان کے درمیان فساد نہیں. آپ کیسے لڑنا چاہتے ہیں ہم دیکھیے ہم نے کہا بتاؤ بھائی معاملہ صاف ہونا چاہیے حدیض شریف میں ہے وہ طروفاصل ہو بائی نہ ہوما یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ دو آدمی لڑ بیٹھتے ہیں تو تیسرے چوتھے اس میں پیٹرول بھی ڈال کر کے اور آٹھ کو اور بھڑکانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے چاہے وہ سلفی ہو یا خلفی ہو ہر ایک یہ کام کرتے ہیں ہونا یہ چاہیے حقیقت میں اسی وجہ سے مسلمانوں میں برکت نہیں ہے آپس میں محبت بالکل نہیں ہے اب دل کو دیکھیں آپ کی کسی مسلمان کو چوٹ لگی تو کیا آپ کو بھی کسک محسوس ہوئی یا اس کا درد محسوس ہوا اگر محسوس ہوا تو واقعی وہ قوت ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خوشی محسوس کرے سنا ایسی باتیں سنی گئی دیکھیں بہت بنتا تھا آج ان کا یہ ہو گیا نہیں ہو گیا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ ہو جائے میں نے بلا زندگی جو ہے یہ ہے تجربہ گار اور زندگی بھر تجربہ ہی آدمی کرتا رہے اور تجربہ آخرت میں جا کے کام آئے گا کس کام آئے گا ایک آدمی کو دیکھا ایک آدمی کو کہہ رہا تھا اس کو بیماری تھی تو بڑے ہی سمتراک سے کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ ابھی اس حالت میں وہ پھر بھی تمہارا دماغ نہیں نیچا ہوتا ہے اس نے کہا کیا بات ہے کیوں اونچا ہمارا بتاؤ یعنی کوئی سبب نہیں اللہ کی قدرت اس سے بری بیماری کینسر میں مبتلا ہو گئی ان کے ان کا پیڑ ہوا تھا کہہ سانس لے نہیں سکتا ہے اور اب بھی اس کا دماغ نہیں اونچا نہیں اس کو سنا کر کے تو اس نے کہا بھائی میں تو مر ہی رہا ہوں لیکن بتاؤ کیا غلطی ہماری ہے نہیں کچھ بتا رہے ہیں ہمارے سامنے ہی کا قصہ ہے اب اس وقت وہ کینسر میں مبتلا ہے وہی اس سے بڑھ کر کے بیماری مجھے اللہ مجھے بچائے مجھے تو کہنے کا مطلب کسی مطلب مطلب کو ہار نہیں دینا چاہیے کسی کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیارے رسول کی تعلیم کیا ہے ادارہ ایک تو مبتلا فقول جب کسی کو مبتلا دیکھو کسی بھی مصیبت میں مبتلا دیکھو بقول الحمد للہ البی آبانی میں مبتلا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے جس میں ان کو مبتلا کیا ہے مجھے اس سے پناہ دیے کیونکہ اللہ بہت بڑا قادر ہے آج نہیں تو کل بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے لیکن مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھا تو بڑھ کر کے اس سے خوش ہو جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو شخص نقصان دہ امت کے لیے آپ کی ذات کے لیے یا دین کے خاص طور پہ دین کا لٹے ہے اس سے بائکاٹ کرنے کا شریعت میں حکم ہے دیر رسول نے تربیتی نقطہ نظر سے بچے سے آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں بچے کو بولنا چھوڑ سکتے ہیں آپ دیر رسول نے اپنے ساتھیوں میں سے تین کو ایک دم چھوڑ دیا تھا چالیس دن تک پرانے پاک میں نقشہ ہے حق کا عید والتی خل لکھو حت کا عید حت عید آر گمارا وال اللہ خل لکھو ح کیا لفظ سوچ سو رہا کہ تین کو پیرا رسول نے چھوڑ دیا تھا یہاں تک کی زمین اپنی پہناوں اور وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھے ان اور وہی عبی... کاف بل... بن مالک کہتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ کہاں جا کر کے کسی پہاڑ سے گر کر کے اپنے کو ہلاک کر دو یہ حالت ہو گئی تھی پھر سوچا کہ اسی درمیان آیا روم کے بادشاہ کی طرف سے کہ آپ اتنے بڑے قبیلے کے آدمی آپ کو آپ کے ساتھی نے اس طرح زلیل کیا ہوا فل حق بنا نوا ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ گمخاری کریں گے یہ بھی ایک امتحان کہتے تھے خط جا کر کے فوراً ہم نے کہا یہ بھی ایک امتحان ہے جا کر کے آگ میں تنور میں ڈال دیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اسی وقت ایک دوسرے سے بائی کاٹ کرنے کا آتے ہیں جبکہ اس کے دین ایمان پر خطرہ ہو دین ایمان کوئی پرواہ نہیں کرتا ذرا سی بات آ گئی اپنے کے اوپر اپنی ذات کے اوپر تو پورے قبیلے کو چھوڑ دیتے یہ چیز غلط ہے حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم چاہیں گے بولنے والے اور آپ کو مخاطب کر کے کہیں گے جو لکھنے والے ہیں خود پہلے ہم لوگ بڑھ کر کے اس پر عمل کریں اگر کوئی ہے تو اس سے جا کر کے ملے ایسا ایسے مواقع بہت سے آتے ہیں اور اگر وہ نہیں ملنا چاہتا ہے تو آپ معذور ہیں دروازہ نہیں کھول رہا ہے تو آپ مجبور ہیں تیلی فون رکھ دیتا ہے آپ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر دیں بھائی کوئی بات نہیں اگر کوئی غلطی ہو تو بتاؤ لیکن بہرحال مسلمانوں کی یہ چیز مسلمان جیسے انفرادی طور پر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے خاندانی طور پر بھی لڑ رہے ہیں حکومتی سطح پر بھی کسی کا کوئی ایسی اتحاد یا ایسا ایسی یونٹ نہیں ہے جس سے طاقت ہے بہرحال بہت بڑا رونا ہے اور مہینوں نہیں بلکہ سالوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے زہار اگلتے رہتے زہر اگلنے والی بات تو سب سے اہم یہ ہے کہ یہ غیبت ہے اور غیبت گنا کبیرہ ہے ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اوسف کو میں کیا کوئی چاہے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے نہیں چاہے گا اس طرح نہ چاہو ایک دوسرے کے خلاف نہیں بدلے لا دکھم بابر اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے کے خلاف زہر نہ اگلو بلکہ اور تیسرا اس میں نمام نہ بنے یعنی یہ کہ غلط بات نقل کر کے دیکھو آپ کو تو ایسا کہا گیا بلکہ اس موقع پر جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اس موقع پر صلح کرانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے لوگ جھوٹ بول کر کے لڑائی کرانا چاہتے ہیں آگ لگانا چاہتے ہیں نہیں جھوٹ یہ جھوٹ جائز نہیں ہے لیکن اگر دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی تو آپ یار میں نے سنا آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا کہ حجیم بڑا ابھی کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بولنا جائز ہے اس موقع پر بیوی سے لڑائی کا خطرہ ہو وہاں بھی آپ تین جگہ پر جھوٹ بولنے کی جو اجازت ہے جنگ میں بھی ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس سے دشمن دھوکہ کھا سکے ظاہر میں وہ جھوٹ ہی ہو لیکن تو یہ جو ہے بہرحال صلح کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اس میں آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت سے بیوی سے جھوٹ بولنے کا ان کا تو مسئلہ ہے کہ کپڑا خریدا دس ریال کا تو اگر کہہ دیں گے یہ دس ریال کا تب تو دماغ چل جائے گا بڑا مہنگا کر دیا دوسری جگہ پوچھا تھا میں نے ایک بار یہ اور وہ تو سستا تھا لیکن بارہ اسے پچاس ہزار لے لیا بہت خوش ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے بہرحال اور ان کی الٹی تعریف کرتے رہیے ذرا سا ماشاء اللہ آپ جیسی تو کوئی نہیں ہے آپ یہ ہوا ہماری زندگی آپ میں ہے یہ ہے مسائل بہرحال اس طرح کے کبھی کبھی کرنا چاہیے جی ہاں اگر برا ہے مستقل طور پر مان لیجیے کسی کے اندر برائی دے آپ نے پہلا حق کیا ہے پہلا قدم آپ کا کیا اٹھنا چاہیے ہونا ہی چاہیے کہ آپ ان کے پاس جائیں المین مومن کی پیر رسول نے بہت ہی اور بلیغ مثال دی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے آئینہ چیخ کر کے چلا کر کے نہیں سڑک پہ کہے گا کہ تمہارے اندر یہ ہے چپکے سے جائیے اور کہیے کہ میرے خیال میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے اگر ایسا ہے تو نہیں ہونا چاہیے یہ ہے نسخ نصیحت اور خیر خائی اگر وہ اس پر ہم گھرمی کر رہے ہیں کہتے ہیں ہماری غلطی نہیں ہے ان کی غلطی ثابت کیجیے بہرحال اگر نہیں کر رہے واقعی عقیدے میں ایمان میں دین میں غلطی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ادر ہے کہ آپ ان سے اگر ملنے سے ان کے آپ کے دین کا خطرہ ہو بچوں کے ملنے دینے سے دین آپ بے شک ان سے رکھ ہو سکتے ہیں یہ ہے مرحلہ لیکن پہلے مرحلے پر نہیں دور ہی سے دیکھ کر کے صبح کی بنا پر ان سے بائی کاٹ بالکل نہیں یہ نہیں ایک مسلمان کا نسخل مسلم سابق <مسلم> <مسلم> کہتے ہیں حضرت امر منار عبداللہ ابن امنو کی تارے رسول سے ہم نے بحث کی کہ ہر مسلمان کے لیے خیرخائی کا جذبہ رکھیں خیر خاہی کا یہ بھی ہے کہ غلطی دیکھیں تو چپکے سے آئینے کی ان کے سامنے رکھتے۔ شور نہ کرے آئینہ شور نہیں کرتا ہے اور لیکن وہ چہرے کے خط و خال اور جو کچھ اس میں ہوتا ہے ہو وہ بیان کر دیتا ہے اسی طرح آپ چپکے سے بیان کر دیں یہ اصلاح کا سب سے بڑا سب سے پہلا فرض ہے اس کے بعد اگر وہ واقعی بدات پر مصر ہے اور جو چیز ایک دم مشہور ہے کہ یہ بدات ہے صبح کی بات نہیں ہے تو آپ یقیناً ان سے دور رہ سکتے ہیں کیونکہ خطرہ ہے کہ آہ آہستہ آہستہ ملتے ملتے آدمی خود نہیں تو بچوں کے ساتھ جائیں گے آپ ان کے گھر تو آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جائیں گے میں میں نے مثال دی تھی اسی مجلس میں کہ ایک دوست ہے دیکھیے پیارے رسول کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے آدمی اس میں نقطہ برابر بھی کوئی غلطی یا جھول نہیں نکال سکتا ہے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ کافر کے پڑوس میں بھی نہ رہا ایک حدیث میں فرمایا آپ نے کہ مومن اور کافر کی آگ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے لا رہا نار مشرقین نار کفا لا و بنار المشرقین مشرق کی آگ سے آگ نہ لو اس کا مطلب ہے کہ قریب نہ رہو مم. ہم نے